اللَّهُ خَلَقَ سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا مَّا تَمُوتُ مَا إِنَّا وَمْكِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تتاءلون به والمرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله ورقوا نور قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد قاد قرضاً وظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم قاوموا من بني تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بيوم وعليكم المعون فتقون ذلك خير لكم انكم تعلمون. يغفر لكم جهوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوض العظيم ذلك الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمد لله محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على محمد وعلى ال محمد ان سبح حميد تعریفات اللہ صبح شاہ و تعادہ کے لیے لاتعداد سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ہوں صحابہ کرام خوان اللہ علیہ مجمعین پر آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اس مادہ پرستی کے دور کے اندر بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے مجھ سمیت ہر شخص کے لیے باعث اصلاح ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں قرآن کریم اور احادیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہیں پہ اللہ نے اس کو فاض بیان کیا ہے کہیں پہ فوج بیان کیا ہے کہیں فاضاد بیان, بیان کیا ہے تو ان سارے الفاظ کا جو معنی ہے وہ ہے کامیابی اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے فرمایا لا الا فوز کوئی کامیاب نہیں ہے مگر وہ شخص جو آخرت میں کامیاب ہو کامیابی تو آخرت کی کامیابی یہ ہمارا ٹاپک ہے موضوع ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے آج ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اگر ایک بزنس مین کو لے لیا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا بزنس وہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو گیا ہے اچھی انکم ہے ماہانہ کمائی ہے ڈیلی بیسس پہ کمائی ہے وہ اس پہ مطمئن ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں مجھے پریشانی کوئی نہیں میرے بیوی بچے ہیں میرا گھر بار ہے میرے معاملات بالکل سیدھے ہیں ہر روز نیا سوٹ پہنتا ہوں جوتے پالش کر کے پہنتا ہوں بالوں میں کنگھی لگا کے بنا کے سنوار کے چلتا ہوں بس وہ اسی پہ مطمئن ہے کہ میں کامیاب ہوں اور سیم یہی پوزیشن ہمارے نوجوان کے اندر ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی ڈگری اور حاصل کر لی ہے کالجز سے یونیورسٹیز سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید بس میری یہی کامیابی ہے اور اس میں میں کامیاب ہو چکا لہذا مجھے کامیاب لوگوں کی فہرستوں میں لکھ دیا جائے اور سیم یہی پوزیشن ہمارے ایک مزدور طبقہ کی بھی ہے کہ وہ اگر دہاڑی میں ایک دن میں چار پانچ سو چھ سو کما لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہر معاشرے اور ہر فیلڈ کے اندر ہر ہمارا مسلمان بھائی چاہے وہ اچھی فیلڈ ہے یا بری اس سے قطع ن وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے یعنی ایک شخص فلمیں بیچتا ہے ڈرامے بیچتا ہے یا یہ کیبل نیٹورک کا کام کرتا ہے تو یہ کوئی حلال کمائی نہیں کوئی سگریٹ بیچتا ہے کوئی پان بیچتا ہے کوئی نسوار بیچتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ کوئی حلال کاروبار بزنس نہیں ہے لیکن یہ شخص بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھا کہ میں کامیاب ہو ہوں. میں نے آج اتنے کما لی یعنی ہم سب کا جو دار و مدار ہے وہ دنیا کی کمائی کو ہم نے کامیابی سمجھ لی افسوس یہ کامیابی کامیابی نہیں ہے میرے بھائی کامیابی کیا ہے فرمایا فوزن اللہ فوزن آفر کامیاب تو وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جس کی آخرت اچھی ہوگی وہ کامیاب ہو گیا اور جس کی آخرت اچھی نہیں ہے وہ اپنی فکر کرے اس جمعہ کے اندر ان شاء اللہ تعالی ایسی ہی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن اور سنت سے صحابہ کی زندگیوں سے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ ہمارا مشن ان اللہ آخرت کی کامیابی اور اسی کے پیچھے ہم نے لگ لگایا روزی میرے ساتھ نے ضرور دینی ہے میرے بھائی زیادہ دے کم دے جو میرے مالک نے لکھ دیا وہی وہ ملے گی کوئی یہ سمجھے کہ شاید میں دس بارہ گھنٹے کام زیادہ کر کے زیادہ کما لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے میرے مالک نے جو لکھ دیا وہ مل کے رہے گا اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا لیکن اگر یہ صرف دنیا میں لگ گیا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن قریب میں یہ بھی ساتھ بات بیاں کر دی کری ان شن ون کا کہ جو شخص ہمیں پھر بھول جاتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیا کرتے روزی تنگ کیسے کر دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ نا آپ کو روزی نہ ملے آپ کا ریسکی نہ لگے آپ کو مزدوری نہ ملے مزدوری ملے گی آپ پانچ کی بجائے ایک ہزار کمائیں گے پانچ سو کی بجائے ایک ہزار کمائیں گے لیکن جب ار آئیں گے تو وہ ایک ہزار ایک سو کی طرح لگ جائے گا اور ویسے کہ ویسے رو رہے ہوں گے پوری نہیں پڑتی کاری صاحب دعا کیجیے حافظ صاحب کو اسپیشل وظیفہ بتائیے اللہ کے بندے وظیفہ یہی ہے کہ تو اپنے رب کو راضی کر لے تیرا رب تجھے راضی کر دے برسے تو اللہ کی طرف سے آنے سو کو ہزار بنانے والا وہی وہ ہزار کو لاکھ بنانے والا بھی وہی وہ ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لے تیرا معاملہ سیدھا ہے نہ قاری صاحب کی منتیں نہ موری صاحب سے دعائیں بس تو اپنا معاملہ اپنے رب سے سیدھا کر لے تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے پرانے کریم میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں لفظ استعمال کیا اللہ کیا فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد عمل سالے کی سالے عمل کیے یعنی جو اللہ کو پسند ہے نبی کے طریقے کے مطابق فرمایا ان کے لیے لہم جنات تجری ان کے لیے باغات ہیں تجری تجریم ان تحر ایسے باغات ہیں جس کے نیچے دنہرے بہتی اس کو اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ جنت کا مل جانا یہ نہروں کا مل جانا یہ سونے کے تخت لگ جانا یہ کیا ہے فرمایا گالی کل فوز یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت کے بعد جنت کی نہریں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور دوسری ہے اللہ فرماتے ہیں عن پمنزہ جنت فقد فاض یہاں بھی اللہ نے لفظ فاض استعمال کیا ہے جو شخص آپ سے بچا لیا گیا اللہ علیہ کرمیابی <تصفح> کا پہلو دیکھیں جو شخص آپ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاض کامیاب لوڈو یہی بندہ کامیاب ہے تیسری آئی صاحب عام کے اندر فرمایا وہ رسول فقد فاضی یعنی کامیابی یہ جنت یہ باغات یہ سونے کے سخت یہ تکیے یہ غور و غلمان یہ درخت یہ پرندے یہ تمہارے لیے عائشے ہی عطاشے قائم کر دی ہیں اس قدر نیمتے ہیں واللہ ہی اگر ایک مومن شخص جب سوچتے اول پہ ہم اسے سوچتے نہیں ہیں جنت کی نیم تھی جنت کی نیم تھی اللہ نے کیا کیا رکھی ہیں بس ہمیں تو وہ اس دنیا مال پیسہ کتنے کمائے کتنے لگ گیا شام کو سو گئے اتنے دوائی پہ لگے بیمار پوری پڑتی نہیں یہ سوچتے رہتے ہیں ایک مومن جب بیٹھتا ہے اللہ تیری جنت سورت دہر کھولتے ہیں اس کو پڑھتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا جس نے جنت کا نظارہ کرنا سورت دہر پڑھ لے اللہ اسے جنت کے نظارے کروا دیتا ہے جنت کے نظارے کرنے جب بندہ بیٹھتا ہے تو دیکھتے اتنی نعمتیں اور ایک لمٹ آتی ہے اس کے بعد بندہ کہتا ہے بس اس سے زیادہ میرا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا اور اللہ فرماتا ہے جہاں تمہارا دماغ ختم ہوتا ہے اس سے بھی آگے ہماری نعمتیں شروع ہوتی ہیں ہم سوچ ہی نہیں سکتے میرے بھائی اتنی نعمتیں اتنی نعمت ہمارا لمٹ ذہن جو ہے یہ نہیں سوچ سکتا جنت کی لیے فرمایا یہی کامیابی ہے اور یہ کامیابی کیسے ملے گی وہ میں یہ تو اللہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالی سے کیا بہت بڑا کامیابی والا مقام عطا کر دے اللہ ہوا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا امنقین مفاد کامیاب کون ہوگا جو تقوی والا ہے کھانا کھانے لگتا ہے حلال ہے ٹھیک ہے کسی دوست نے انوائٹ کیا حرام تو نہیں کھاتا سود کمال تو نہیں ہے حرام کمائی تو نہیں ہے ہر حال میں یہ سکوے پہ مبنی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف نمازوں میں جناب پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں مس سے باہر نکلا حرام اس کا بزنس ہے اور لوگوں کا مال بٹورتا ہے دھوکہ دیتا ہے غیبت چگڑی فریب کرتا ہے یہ سارے کام کر کے مال و متا اکٹھا کرتا ہے یہ متقی نہیں ہے کہ صرف نمازوں میں تکوا رہ گیا نہیں ہر کام میں یہ تکوا اختیار کرتا ہے ہر معاملے میں یہ تکوا اختیار کرتا ہے فرمایا ان نل مستقین مفاد تھا کے لیے کامیابی ٹکروں والوں کے لیے کامیابی ہے صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے ہر حال میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے کامیاب اور کیسی کامیاب اللہ نے ڈیٹیل بیان کی مزید ڈیفینیشن بیان بندوں کو مزید توجہ دلوائی کہ اس طرح دیکھو بازار میں نکلتے ہیں نا تو بازاروں کے اندر کیا ہوتا ہے دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہوتی بھائی ہماری شاپ میں آئے ادھر ہم نے اچھا کام کیا ہوا ہے اچھے کپڑے لگائے ہیں جوتے لگائے ہیں پلاٹ لگائیے آپ ہماری طرف آئے بندہ متوجہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ توجہ کروا رہے ہیں اپنی جنت کی طرف غافل انسان کو پھر بھی نہیں سمجھتا تیرا رات تھوڑ تھوڑ کے بیان کرتا ہے آؤ میری جنت کی طرف فرمایا کامیاب ہے مت کیسی کامیابی اللہ فرمایا اللہ اکبر اس کے لیے ہم نے باغ بنائے کھجوروں کے انگوروں کے اناروں کے ہم نے اس کے لیے باغ بنا دیے ہیں وہ پڑا گا پڑا گا ہمارے ان کے لیے ہورے رکھے ہیں اس کے سارا فیملی سسٹم ہم نے تیار کر دیا ہے ماحول ہم نے کریٹ کر دیا بس تمہارے آنے کی دیر ہے وہ کیا کا پیسے ہوئے چشمے بھی ہم نے تمہارے لیے چلا تھا اللہ اکبر اللہ متوجہ کر لیں کہ کام یا متقی ہے اور متقی کی کامیابی کیا ہے ہم اسے جنت کی یہ, یہ, یہ نمتے دیں گے جس سے وہ راضی ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ اللہ تعالی صورت الحدید میں بیان فرماتے ہیں یو مت اور هو الفوض اللہ ہوا کیا فرمایا یوم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو دیکھیں گے کیا کے روز اللہ ہمیں ایسے مومنوں کی سکوں میں ڈال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے مومنوں کو قیامت کے روز اللہ کیسے دیکھوں گا فرمایا بل ساتھ یہ بھی بیان کر دیا خواتین بھی دل برداشت کرنا کہ شاید اللہ ہمیں بلا جائے فرمایا نہیں یوم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں کیا دیکھیں فرمایا یز رایا بین بہ ن اے بب ان کے آگے پیچھے نور کی روشنیاں ہوں نور کی روشنیاں ہوں گی اس دراز اس دن ہم ان کو کچھ خبر دیں گے مت کرو خوشخبری سنس ڈگری سرٹیفکیٹ اللہ عباد یہ دیں گے کسی تک جنات التریم انتحقی النہا خال دین افیح جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ ایک دن کے لیے دس سال کے لیے سو سال کے لیے فرمایا خال دین ہمیشہ کے لیے موت نہیں ہے اب موت نہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اور کام گرمائے جاری کا ہوا فوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے لوگ یہ ہے کامیابی ہم نے دنیا کو کامیابی سمجھ اور ایک اور آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خطے کی شروع میں میں نے پڑی صورت سب کے اندر آتی ہے آیت نمبر بارہ اور یا یہ اللہ دینا اے مومنو ہل ادال کیا میں تمہیں نہ بتاؤں خبردار نہ کروں متوجہ نہ کروں اللہ کس چیز کی طرف فرمایا میں یہاں آلاتی جا ایک بزنس کی طرف دنیا میں تو اچھا پارٹنر ہی نہیں ملتا نا تلاش کرتے رہتے یار کوئی ایک بندہ چلو مل جائے مل کے کام کر لیں گے کوئی بھی نہیں ملتا یا اللہ ہم کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں بزنس کے اندر اللہ ہمارا پارٹی اسپیس کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آؤ ایک بزنس کرتے ہیں میرے مومن بندو ایمان والوں منافع سے کوئی گفتگو نہیں مشرقی سے کوئی گفتگو نہیں اہل ایمان سے ایمان والوں آؤ اپنے رب کے ساتھ ایک بزنس کرو آؤ مل کے بزنس کرتے ہیں اللہ اس کا نفع کتنا ہوگا پرافٹ کی ریشو کیا ہوگی اللہ فرماتے ہیں تم جی تم بن آزاد اس کا پروفٹ ریشو یہ ہوگا کہ میں تمہیں درد عذاب سے بچا لوں درد عذاب سے بری یہ پہلا ہے یہ پہلی قسط ہے نبی اللہ اکبر اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی آگے مزید بیان کرتے ہیں کہ تم نے پارٹنرشپ کرنی کیسے ہے حصے داری کرنی کیسے ہے اس بزنس میں حصہ دار کیسے بن سکتے پہلی بات تک باللہ اب سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے گیا یہ پہلی تمہاری قسط ہے تمہارے داخل ہونے کی ہمارے بزنس کے اندر ہمارے کاروبار کے اندر جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جس کے بدلے تمہیں جہنم سے آزادی ملی اور دوسری فرمایا رسواہ رون شبی لاہ بھی کم اللہ کی راہ جہاد کرنا ہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ اکبر کر کے بات بڑی سخت لگتی کام بڑا اوکھا بتا دیا اللہ نے تو بیان کر دیا کیا یہ جنت کی کامیابی ایسے مل جائے گی بھائی کچھ کریں بھی نا صبح اللہ پہ لگے رہیں الحمدللہ مولوی صاحب نے وظیفہ بتا دیے اسی کے بدلے جنت مل جائے گی اللہ اکبر اللہ فرماتے کیا تمہیں جنت ایسے مل جائے گی میرے ساتھ بزنس میں شامل ہو جو ایمان ہو اللہ رسول پر اس کے بعد جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ لگا دو اپنے آپ کو دین کی تشہیر کے اندر دین کے غلبے کے اندر کھپا دو اپنی زندگیوں کو اپنے بال بچوں کو اپنی ازواج کو سارے قبیلے کو کھپا دو ایک اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ایک اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھپا دو سارا کچھ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا اس کا بدلہ اور کیا ملے گا اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہترین بزنس ہے بہترین آفر ہے کوئی نہیں کرتا آفر میں تمہیں کر رہا ہوں اللہ مزید کیا ملے گا فرمائے گاؤ اللہ کم گنگ ہم تمہارے گناہوں کو لاس کرتے گنا ختم خاتے ملو گے بالکل صفا چاہا سفید دھلا ہوا یہ مومن گناہوں سے اللہ کے سامنے آ گیا اور پھر اللہ اس کے بعد کیا ملے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد و یور کل کم جناتری انسان و مسا کہ نفیے تیسرا انعام یہ ملے گا ہم تمہیں نیروں والی جنت کے اندر داخل کریں گے چوتھا انعام اللہ فرمایا ہوا مسا کہ نفیے <فَيِّبَة> گا فی جنات چوتھا انعام یہ ملے گا پاکیزہ گھر تمہیں یہ آج کے مسلم کا گھر نہیں ہے کہ جس کے اندر تو ہر کمرے کے اندر ایک ایک ٹیلی ویژن ایل سی ڈی فٹ ہے اب اس کی بیٹی جو چاہے دیکھے اس کا بیٹا جو چاہے دیکھے اس کے چھوٹے بچے کارٹون دیکھیں اس کی بیٹی ڈرامے اور فلمیں دیکھے بیٹا اس کا کرکٹ دیکھیں ماں اس کی خبریں سنیں یا پکوان کے پروگرام دیکھیں باپ اس کا جناب بیٹھ کے تبصرے اور جناب کالم نگاروں کو سنیں یہ وہ پاک گھر نہیں ہے جو ہم نے پاک بنا رکھا ہے یہ ناپاک گھر ہے کہ ہر کمرے میں اللہ کی بغاوت ہر بچہ اللہ کی بغاوت ہر بیٹی اللہ کی بغاوت ہر ماں اللہ کی بغاوت ہر باپ اللہ کی بغاوت کر رہا ہے اللہ سمجھتے نہیں میں جو تمہیں گھر دوں گا وہ مسا کی نا صحیح مسم ہر برائی سے اس میں کوئی لوگ بات نہیں ہوگی کوئی گندی بات نہیں ہوگی کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی وہ مسا کی نا میرے ساتھ بزنس کرو میں تمہارے گنا بھی معاف کروں گا دردناک کا بھی تمہارا دور کر دوں گا اور ساتھ جنت کی نہروں میں داخل کر کے مساکن مسا کہ گھر بھی تمہیں عطا یہ کیا ہے یہ لالچ ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں ذالک کل العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کر لو اللہ اکبر کبھی یہ کیا ہے یہ کامیابی ہے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی کامیابی تھے تھوڑا سا تو کھونا پڑتا ابو ہنیرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کبیرہ گھر سے نکلے بھوکے تھے میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا رپیٹ کر دیتا ہوں موضوع کے موجود گھر سے نکلے بھوکے ہیں لڑکھڑا ہوئے چوک کے اندر گر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں کہتے ہیں ابو ہنیرا کو لگتا ہے کوئی گل لا جنون ہو گئے نہیں اللہ کی قسم جنون دن نہیں ہوا ابو وہ کئی روز سے بھوکا ہے کئی روز سے بھوکا ہے بھوک کی وجہ سے گر رہا ہے کہتا میں گرتے پڑھتے مسجد نبوی کے قریب جا پہنچتا ہوں اسحاب صفا محمدی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ رامایا اقزام بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام سلسلام کے ہاتھ میں دو پیالے ہیں اور اس کے اندر کچھ کھانا ہے وہ برفیوں افراد دو پیالے لے کے بیٹھے ہیں میں نے دور سے دیکھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کھانے کا پیالہ ہے میں ان کی طرف چلنے لگتا ہوں اب چلتا رہا ہوں کوشش یہ ہے کہ جب از جلد پہنچ کے جد اس پیالے میں سے کچھ میرے نصیبے میں بھی آ جائے لیکن کہتے ہیں جب میں بالکل نبی علیہ السلام کے قریب پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں دونوں پیالے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو تھے کھانے سے خالی ہو چکے اب میری نظریں نبی کے اور کھانے کے پیالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ اللہ اکبر قبیرہ. نبی علیہ السلام سمجھ گیا ابو رہا بھوکا تھا کھانا نہیں ملا نبی علیہ السلام اسلام نے ایک پیالہ پکڑا اس کے کنارے کے اوپر دونوں انگلیاں گھمائی اور پھر دوسرا پیالہ پکڑا اس کے کنارے پہ بھی انگلیاں گھمائی وہ تھوڑا سا کھانا انگلیوں کے بوروں پہ آ گیا آگے کر کے فرمایا ابو حرآہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ ابو حرانا کھاتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو وہ کھانا جو نبی کی دو انگلیوں پہ موجود تھا میں نے پیٹ پھر کے کھانا کوئی بھی ختم نہیں ہوا یہ ہوگا بھوکا کیوں ہے یہ وہ سب بھی ہوں میں جو لواس ایک بار پہنتا دوسری بار نہیں پہنتا جب خوشبو لگائے تو میلوں دور سے اس کی خوشبو آئی یہ آپ کا شہزادہ سب کچھ لٹایا گیا میں ہجرت کروں گا محمد کشید کی, کی طرف سے مال کی لیا کپڑے اتار دیے بالکل ننگا کر کے چہرا کے اندر کھڑا کر دیا اگر دین چاہیے شریعت چاہیے محمد چاہیے تو پھر یہ ننگا ہو کے جانا پڑے گا وہ مال و متا وہ شہزادہ وہ کپڑے وہ لباس وہ خوشبو سب لوٹ اللہ اکبر تو کیا ہوا رکے کہ مجھ سے تو سب کچھ لوٹ گیا غریبی آ گئی کار نہیں ایک گٹو ایک دوڑیا ایک کوئی پرانا کپڑا اپنے تن پہ اپنے ستر کو ڈھامپا اور پیدل مکے سے چلتا ہے مدینہ کی طرف اور یہ کامیابی ایسے نہیں بھی جایا کرتی وہ اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اب ان سب مندروں کے مکے سے چلا وہ سہرا کی تبدی ہوئی ریس وہ گرمی وہ شدت کی آمریا سب کچھ ایک اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے مدینے میں جب پہنچتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں ساتھ مل گئے محمدی قافلے کے اندر محمدی لکر کے اندر محمدی جہادی جواب کے اندر, اندر مل گئے مارکا ہوا بہت کا میدان سج رہا ہے کھندک کی کھدائی ہو رہی ہے اللہ ہوا ارے یا کامیابی آپ کی کامیابی ہے اس کو دھیان میں رکھو صحابہ صاحبہ کنک کھول رہے ہیں صاحبہ کے پیٹ ان کی کمروں کے ساتھ لگ چکے ہیں اور چار بار کھانا کھا کے ناشکری کرنے والے کھانا صحابہ کے پیٹ ان کی کمروں کے ساتھ لگ کے جڑ گئے کمر سیدھی کرتے ہیں تو سیدھی نہیں ہوتی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھاتے ہیں اپنے پیٹ پہ آٹھوں پر کپڑا مارتے ہیں کہ ہماری کمر سیدھی اللہ اکبر کبیر اور ساتھ ہی کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام تشریف شریف لائن دیکھا میرے یار میرے صحافہ میرے جگری یار میرے دوست اللہ اکبر کبیر اور صحابہ کی زندگیوں کو اللہ کی قسم شریف سے نکال دو شریعت انکمپلیٹ ہو جائے گی مکمل ہو سکتی ہے کیسے مکمل تھا؟ ساتھ کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام وسلام آئے اور دیکھ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ہاتھ پلایا اور ساتھ کہنے لگے اللہ اکبر کا اللہ انوشا عیوشہ لاخرا یا اللہ کامیابی اور ایش تو آخرت کی عیش ہے دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کے صاحبہ نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے دور ہو گئے ہیں یا ہم غربت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا ہم تنگی کے اندر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے ساتھ ہی سارے صاحبہ نے مل کے کہہ دیا نام اللہ محمدہ ما آو اے محمد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دلہ رہیں گے تنگی ہو آسانی ہو ہم آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرتے ہیں نبی علیہ السلام خوش ہو گئے ڈوکے اللہ کبھی نبی علیہ السلات و السلام کے ساتھ ہاں مل گئے جنگی عہد ہوتی ہے وہ منہ بن عمر وہ شہزادہ وہ مال و دولت والا سب کچھ لٹا کے آ گیا آخر وجہ کیا تھی ارے وجہ کوئی تھی اللہ کی رضا اور جنت کا حصول تھا مار کا ہوتا ہے اب وہ مصحف مصحف بن عمیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہو گئے شہید ہوتے ہیں نبی علیہ السلام وسلام قریب آتے ہیں دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں کہ وہ عرب کا شہزادہ جو ایک مرتبہ ایک لباس پہنتا تھا دوبارہ نہیں پہنا کرتا تھا آپ کا صدر اور وزیر اعظم بھی اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کا شہزادہ وہ ہوا کرتا تھا سارا کچھ اللہ کی راہ میں اٹھا گیا اب اس کی ڈیتھ ہوگی ہو ہوگی یہ لیٹا ہوا ہے کفن کا کپڑا آیا گیا اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے جب پورا کپڑا ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر سر جھانپتے ہیں تو پاؤں مہنگے ہو جاتے ہیں اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر مہنگا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑا اس کے سار پہ ڈال دو پاؤں کے اوپر کھاس دودھ ڈالو اسی کفن کے اندر اسی گھاٹ کے کفن میں اس کو دھاکتے. اب مسا بن عمر کو یہ سمجھ تھی وہ یہ بات سمجھ لے تھے کہ کامیابی آدرت کی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں شہزادہ نہیں ان شاء اللہ میرا رب مصعب عمیر کو جب جنت کے شہزادوں میں کھڑا کرے گا مقام تو بہت ہوگا اللہ ہو اور دنیا حاصل کر کے کامیابی نہیں ملتی دنیا لٹا کے ملتی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی شام سے کافلا لے کے نکلے اور اس کافلے کی پہلی سواری چھو آج بڑے بڑے بزنس مین میں پوچھے لیکن آج بھی بہت بڑی کوئی فیکٹری ہو دنیا کی بڑی فیکٹریوں میں پانچ ہزار ملازم اس دور کے اندر سیدنا عثمان کے پانچ ہزار ملازم تھے بات کر اللہ آباد پر چلے سیدنا عثمان کا کافلا نکلتا ہے شام سے اور کافلا نکلا قافلے کی پہلی سواری مدینے میں تھی اور آخری شام کی سڑک اتنا بڑا کافلا اللہ اکبر کبھی مدینے کے اندر داخل مدینے میں قہد پڑ چکا تھا آگے بڑھے تازے حضرات آگے بڑھے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہتے ہیں عثمان یہ کافلا جو ہے یہ سارے کا سارا مار جو ہے یہ دس گنا ریٹ پر ہمیں دے دس گنا زیادہ لے. اللہ اکبر عثمان کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس سے زیادہ نفع لے مارکیٹ والے بزنس مین تاجر جانتے ہیں اتنا بڑا کافلہ اس کو دس سے زیادہ دو اللہ اکبر کبیرہ کتنا مال بن کام نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں کتنے ملتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ملتے ہیں تمہاری سوچ میں نہیں آتے سارا کافلہ جب مدینے کے اندر آتا ہے مدینہ پھر گیا اور ساتھ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ مدینے کے جتنے بھی پھوکرا اور غریب لوگ ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے پورا فاصلہ اللہ کی راہ میں مفت تکلیف کر دی جائے اور یہی عثمان بنا نہ رضوائش بہت ہوتی نبی علیہ السلام نے فرمایا نکلا کہ آپ کے لیے کے لیے ایک لاکھ روپیوں کے مقابلے میں تیس ہزار کا لشکر دس ہزار کے پاس سواریاں بیس ہزار پیدل صاف گرمی اور تجربہ کرنا تو ذرا مسجد سے باہر نکل کے پانچ منٹ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے دے اور یہ گرمی بھی عرب کی گرمی کا مقابلہ نہیں کرتا بیس ہزار پاؤں میں جھوٹیا کپڑے پھنسے ہوئے بزار سواریوں اور دس ہزار کے پاس سواری ہیں کبھی وہ بیٹھتے ہیں کبھی وہ بیٹھ اللہ ہوا جب مال مانگا تو یہ نہیں کیا مال کماؤ ضرور کماؤ ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ لیکن اس مال کو دین میں کھپاؤ دین کے لیے لگاؤ تاکہ بدلہ جنت میں علاج کیا مال لاؤ سب سے پہلے یار گھر جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیم تشریف کہ اللہ کے رسول یہ مال لے آئے کہا کتنا لایا یار رسول اللہ سلم سارے گھر کا سامان لے آ ساری جواب لے آیا اللہ اکبر کبیرہ اور گھر میں کیا چھوڑ آئے arrow. اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے اور کچھ نہیں ہے آدھا مال اللہ کی راہ میں سی عم عثمان رضی اللہ عالم آگے بڑھتے ہیں اور سو مال اکٹھا کرنے سے جلد نئی مال لوٹانے سے بھی نو سو روح اللہ اکبر مو سے کہنا آسان ہے آج بہترین قسم کی گاڑی اسی نوے لاکھ کی آتی ہے جس کے پاس وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کم از اس کم یہ اسی نوے لاکھ والی اچھی گاڑی اور اس وقت ایک نو سوڑ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا نبی علیہ السلام یہ سو ڈھوڑے اور لے جان ہوا کا رسول یہ ساڑھے انتیس انتیس ساڑھے انتیس کلو چابڑی ہے یہ لے جی اللہ کے رسول یہ ساڑھے کلو, ہے یہ, عثمان اور اللہ کے رسول یہ, کلو یہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا یہ سب کچھ لٹانے کے بعد نبی علیہ السلام کا وہ مسال فرمایا عثمان اللہ اکبر جس کے لیے محمد کی چھولی لٹ گئی اس کا مقام کیا اور سالما استعمال جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد کو گالی دے تو تم بھی ایسے باتیں اللہ کی قسم قوم کو غلط راہوں پہ چلا کے غلط غلط قصے سنا کے کہانیاں سنا کے وہ کر لیتے ہیں گھراؤ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یزید نے بڑا ظلم کر دیا حضرت حسین کو قتل کروا دیا فلاں کروا دیا اتنی خطرناک اور جھوٹی کہانیاں بنا کے وہاں میں کے اور اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ حسن کو قتل کے مجرم اگر یزید تھے تو پھر بین العابدین جو امام حسین کے اولاد ہیں تو وہ یزید کے سے ماہانہ وزیر ہی اٹھاتے تھے اور امام زین العابدین نے کہا کہ ہمارا قاتل یزید نہیں کوفے والے حسین کا بیٹا گئے کہ میرے باپ کا قاتل یزید نہیں کوفے والے ہیں اور ان ظالموں نے کیا کیا انہوں نے سارا مدعا یزید اور اس کی قوم اور اس کے سارے قبیلے کے گلے میں ڈال دیا کہ یہی ہے بس اور ہمارے جناب یہاں پہ اچھے خاتم پڑھے لکھے لوگ دنیاوی پڑھے لکھے وہ بھی اسی کے اوپر لان اور سہن کر رہے ہوتے ہیں اور سارے بس کتابیں پڑھوے چھوڑو دشمن بہت طاقت ہو چکے بہت طاقت ہو چکا اور یہ معاملہ اور وہ کو قتل کر کے لاشیں گرائی جائیں جو بھی ابھیان کریں اسے گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ ماحول بن چکا ہے جو بھی ان کی گردن پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے لیکن یاد اللہ کی گردن ہم ان انشاءاللہ اللہ کا محمد کے پیروں کا محمد کے صحابہ کے ابن تعلقات کر تو سکتے انشاءاللہ کلمہ اللہ کلمہ ہفتے بعد رہ سکتے کتنے بار? بار خبریں بھی نہیں لگنے دیتے اخباروں میں اللہ اکبر کبھی کوئی مسئلہ انشاءاللہ ہم نے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے وعدہ کیا تھا ہم نے بھی کر رکھا ہے جب تک آئیں گے محمد کے مشن پہ چل رہیں گے انشاءاللہ نو سوٹ دے دیے ایک سو گھوڑے دے دیا اللہ ساڑھے انتیس کلو چاندی دے دی ساڑھے پانچ کلو سونا دے اور دینے کے بعد نبی علیہ السلام وسلام نے کیا فرمایا تھا فرمایا ماں ذرا عثمان ما املاباد یوم اے عثمان تو اگر آج کے بعد کوئی بھی عملہ کرے تیری جنت پکی ہو دے تیری جنت پکی ہو بھی مال اکٹھا کرنے سے نہیں مال سے لے اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی دیکھو ایک اور واقعہ بڑا ہی پیارا ایمان بخاری اس ہیں کتاب الجہاد کے اندر سیدانا سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارا قبیلہ جو ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے کچھ علماء بھیج دی کچھ قرآن نبی علیہ السلام نے ستر ستر تعلیم قرآن روانہ کر دیے جاؤ اس قبیلے کو جا کے اللہ قدیم سمجھاؤ قرآن اور سنت کی دعوت ان کے سامنے ستر علماء کرام سفر میں جا رہے ہیں راستے میں وہ لوگ فرارڈ کر رہے تھے دھوکہ دے رہے تھے انہوں نے گھراؤ کیا اور ان ستر علماء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا انج کہتے ہیں میرے خالوں سے حرام بن ملحان رضی اللہ وہ بھی اس قابل میں عالم دین کی حسیت جب انہیں قتل کرنے کا واقعہ اللہ ہو اکبر وہ یہ عالم صرف میٹھی میٹھی کھانے والے نہیں ہوا کرتے الوے مانڈے کھائے اور بس ماحول مستی کی اور آج جانے آج بھی لیا کرتے ہیں جب بات کہتے ہیں جب میرے اس خالو کے ساتھ قتل کا معاملہ پیش ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ حرام کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ میری بات میں محمد تک پہنچاتے کیا ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں اور ساتھ یہ ایک شخص کافر آگے بڑھا اس نے ایک زوردار نیزا اس صحابی رسول کی سینے کے اندر سے معاف کیا اور اس نیلے کو پکڑ کے ایک چوڑا تھا اور چودہ سو تینتیس سال بعد آنے والے والا ماپ کو کہ رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ماننے والا ہے قتل میں کرتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب میں ہو جائے مرنے والا نہیں سمجھ رہا تھا مرنے والا سمجھ چکا تھا کہ کامیابی جنت کے حصول میں ہے وہ کے بچ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پہنچایا اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو بھی سنایا اور صحابہ کو بھی کہ حرام نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ میرا یہ میری یہ بات میرے نبی تک پہنچا دینا کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو چکا اور ہم اپنے رب سے راضی ہو چکے اور کوئی بھی اللہ کی راہ میں جان لگاتا ہے یہی تو کامیابی ہے میرے بھائی یہی تو کامیابی اللہ حوات. بہت جملہ یاد ہے ہمارے موتان کا وہ بھائی جب جانے لگا اللہ کی راہ میں تو میاں بیوی آپس میں بیٹھے اللہ پر کبھی رہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں بیوی کہتی ہے اللہ کی راہ ملتا یہ سوچے سوچے تیرے بچے جب تک تجھے نہ دے اس کو نہیں آتی. اور جب تک تو نہیں ملتا تجھے نیند نہیں آتی تو کیسے چھوڑ دے گا ان کی محبت کو کیسے چھوڑ کے جائے اللہ اکبر بڑا پیاز ملا میرے شہید بھائی اللہ اس کے مکان کو جنت و فردوس میں کرتا اللہ ان کو بہت آلہ ملتا بڑا پیارا جملہ تھا کہنے لگا اللہ کی بندی مجھے ان سے محبت ہے ان کو مجھ سے محبت ہے ارے یہی محبت اللہ کی محبت میں قرآن کروں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے مجھے جنت دے رہے چل آ جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنی شہادت پیش کر الحمد للہ اللہ اور کبھی رکھ تو اسی لیے میرے بھائی جان دینے میں بھی کامیابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ ہے رنگ اس کا کالا ہے اور بالکل کوئی خوبصورت نہیں ہے بالکل ایسے دھیاتی سی بدو عورت ہے اور جناب یہ جب نکلتی ہے تو سابی کہتا ہے میں تجھے جنت کی جنت کی ایک خاتون نہ دکھاؤں تو دوسرا کہتا ہے ہاں دکھاؤ کہا یہ جو کالے رنگ والی ہدشی عورت بری عورت آ رہی ہے نا زیفہ یہ جنسی عورت کا وہ کیوں اور کیسے اور میری ماں اور بہنوں تو بھی کامیابی جنت کے اصول میں ہے تمہارے فیشن میں نہیں تمہارے لباسوں میں نہیں تمہارا خواتین سے مقابلے میں جنت نہیں یہ کالے رنگ والی عورت نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھی اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے مرضی کا دوڑنا پڑتا ہے اور میں زمین پہ گرتی ہوں میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے تاکہ میں بے لباس ہو جاتی ہوں ننگی ہو جاتی ہوں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے اللہ میری بیماری کو ڈال نبی علیہ السلام السلام بیٹھے ہوئے مسکرا کو فرمایا اللہ کی بندی اگر تو جنت کا سوال کرے اگر تو بدلے میں جنت تجھے مل جائے اس بیماری کے تو اس بیماری سے خبر کرے گی آج میری ماں بہن اور اسلام کی ہے ساتھوں جو دنیاوی ابھی لباس سے لازی نہیں ہوتی بدلے میں سے جو میں جنت لے لوں کہ جنت باپ کی بات ہے مجھے لباس لا کے دو مجھے جناب میرا فیشن پورا کرو میرے یہ کپڑے صرف دس سوٹ ہے پندرہ کرو اسے بلیچ کرو اس کی چیز کی دور ختم نہیں ہوتی اور یہاں پہ یہ صاحب جس کے پاس سوٹ ایک ہے لباس ایک ہے لیکن لباس سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت چاہیے یا بیماری سے کفا کا اللہ کے رسول بگلے میں جنت ملے گی کا پکی جنت ملے گی اللہ کے رسول سے بیماری کے لیے دعا کیجیے جنت کے لیے دعا, دا کے لیے دعا دا. مجھے جنت چاہیے لیکن اللہ کے رسول اتنی تو دعا کر دیجیے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا خطر بن نہ ہو میرے کپڑے نہ اتریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر اس عورت کو غشی کے دورے اور مرغی کے دورے تو پڑھتے تھے لیکن بے بات نہیں ہوتے تھے اس لیے شادی نے کہا یہ کم جمتی ان کا جنت کے اصول کے لیے بیماریاں ضرور ان کا جنت کے اصول کے لیے وادہ ملوانا ضرور ان کو جنت کے اصول کے لیے بھوکا رہنا ضرور اور مجھے اور آپ کو جنت کے اصول کے لیے مسجد میں آنا بھی قوم ہے آئے افسوس اللہ کی قسم ایسے ایمان کے افسوس مساجر گزر گئی مساجر ہو گئی اور ہمارے کلیجے کو ہاتھ ہی نہیں پڑتا نمازی بوئی دو چار پانچ اور جمعے میں آ کے ہم پہ خام اور سنو یہ بات کنفرم ہے آج بھی عرب علماء کے ہاں یہ بات کنفرم ہے بے نمازی کافر ہے اس میں اختلاف کلم میں ضرور پایا گیا ہے لیکن موجودہ علماء عرب کے ہاں یہ باقاعدہ موقف ہے کہ بے نمازی کافر ہے ہمارے ہاں ہمارے مولوی ہمارے علما اگر ایک مسلمان سال میں ایک بار اس کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائے کیسے نہیں, نہیں یہ مسلمان ہو گیا ہے اور پورا سال نماز نہ پڑھے اس کے ایمان کے متعلق مطلب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں یہ جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں نا جمعہ یہ حقیقت میں اپنے رب کا مزاق لگتے رب کہیں پانچ بار پر یہ کہیں نہیں صرف ایک جمعہ پر اس نے رب کا مزاق اڑایا کہ نہیں اڑایا وہ کہاں جائے گا اور کیا اپنا مکان خود ہی تلاش کر اللہ اکبر کبیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے سے صحیح بخاری میں آتا ہے جناب عمر تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ موٹا پان ہے یہ کھجوروں کے پتوں کا دنا ہوا نبی علیہ السلام لیتے ہوئے ہیں اور لیتے لیتے جسم پر نشان پڑ چکے ہیں وہ اپنا کروج لیے لیتے ہوئے ہیں ساتھ ہی جناب عمر رضی اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں نبی کے گھر کے چولہے کی طرف چولہا بالکل بچا ہوا اور اس طرح جیسے کئی مہینوں سے جلائی نہ ہو اور ساتھ نبی علیہ السلام کے جسم کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ نشان پڑے ہوئے جسم لال سر ہوا پڑا ہے سید نہ عمر رونے لگ جاتے ہیں وہ رونے کی آواز تم کے نبی علیہ السلام نے دیکھا پوچھا عمر روتے کیوں اور روتے کس بات پر روتے ہو کے رسول وہ ہو رو کس طرح جو ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے وہ تو بڑے ایسے شرط میں رہے اور ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح موٹے بانگ اور کجوروں کے پتوں پہ لیٹے اس کے جسم پر نشان پڑ جائے فرمایا عمر تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو دنیا دے دے اور اللہ تعالی قیامت کو ہمیں جنت دے میں تو اس بات پہ راضی اللہ مجھے جنت دے اللہ اکبر کبیرا اور ساتھ فرمایا فرمایا دنیا سجن جنت القاف ارے یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ کوئی تفریح کا مقام نہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں یہ تمہارے لیے کیا یہ امتحان کی جگہ ہے آرام سے اپنے رب کو راضی کرو حلال کھاؤ حرام سے بچو دنیا کی نہیں آفرت کی فکر کرو عقیدہ کو عید کا بنا لو عمل سنت نبوی کے مطابق بنا لو آفرت کی فکر کر لو اللہ سے ڈر جاؤ انشاءاللہ تعالی میرا مالک راضی ہو کے انشاءاللہ تعالی جنت میں ضرور واضح کریں تو حقیقی کامیابی کون سی کامیابی ہوئی جنت کا حصول تو انشاءاللہ سارے بھائی اس حقیقی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے نا ان صرف کوشش نہیں کریں گے اللہ کے لیے چھوڑ دوست سو واللہ جوان جوان بچے جوان جوان نوجوان بالکل ایسے صحت مند یہ پچھلے دنوں ملک نظر ہے اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے ان کا بیٹا فوت ہوا بالکل یہ پچیس سال کا گلاب کے پھول کی طرح بڑی خوبصورت چکا رنگ بڑا ہی پیارا بچہ شادی کو تین چار پانچ مہینے ہوئے تھے اور ساتھ ہی زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا خوف ہو گیا بلر کی دیکھ کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا تھا کہ یہ جوان ہے اس کی تو ابھی خوشی اور کھیلنے کے دن تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اللہ اس کی مقصرت فرما دے اللہ اس کا ریم فرما دے اللہ اس کی مقصرت فرما دے اور میرے بھائی وہ جوان بھی چلا گیا یہ بوڑھے بھی چلے گئے بڑے بھی چلے گئے بچے بھی چلے گئے میں نے بھی چلا جانا ہے آپ نے بھی چلا جانا ہے لیکن یاد رکھو کس منہ کو لے کے اپنے رات کے سامنے کھڑے ہو کس منہ کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرو گے کن عمال کو رب کے سامنے دکھاؤ گے یا اللہ یہ میرا عمل ہے یہ میرا عمل ہے ارے کس چیز پہ دکھاؤ گے یہ لمحہ فکریہ ہے میں بھی سوچ لیتا ہوں آپ بھی سوچ لے کہ دنیا کمانی ہے یا آخر اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے واہ مسلمان بنائے واہر دعوانا الحمدللہ إن الحمد, لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هاضي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد نرى اگر جنت کا حصول مال و دولت سے ہوتا دنیا کی جاؤ جلال سے ہوتا تو یقینی بات ہے بلال حوشی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جنت میں نہ جاتے یاسب رضی اللہ عنہ کبھی جنت میں نہ جاتے خباب بن ارس رضی اللہ عنہ کبھی جنت میں نہ جاتے یہ سارے مکے کے انتہائی غریب انتہائی غریب طبقے کیسے تعلق رکھنے والے دیکھ لیجئے بلا رضی اللہ تعالیم جو تھے کس قدر مخلوق الحاظ پہننے کے لیے لباس نہیں رنگ ان کا کالا ہے اور اللہ کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں آج جس ہمارے نوجوان کو اپنے رنگ کو چٹا کرنے کی فکر ہے نا اتنی فکر صرف اللہ کے دین کے لیے کر لیتا تو یہ سبق سبلی ہے اس کو اتنی بھی فکر نہیں ہے یہ آئینے کے سامنے دو دو گھنٹے کھڑا رہتا ہے کہ میرے چہرے پہ کوئی کالا نشان نہ پڑ جائے اللہ اکبر یہ چہرہ تو چٹا ہو جائے گا میرے بھائی یہ تیرا دل کالا ہو گیا تو کیا کرے گا تیرا نام ہے امال کیا ہو گیا تو کیا کرے یہ بلال کالا ضرور ہے اس کے موٹے ہان ضرور ہے چہرہ بھی کوئی اتنا آسین و جمیل نہیں لیکن اس کا دل بڑا چاہا صاف ستھرا تھا اللہ کے لیے اس نے مارے کھائی تپتی ریت پہ لیٹا سیٹا گیا گلے میں رسی ڈال کے سینچا گیا لیکن مقام کیا ملا اللہ اکبر دنیا ساری لوٹا دی ساری سختیاں برداشت کریں مقام کیا ملا نبی علیہ السلام رائے سے واپس آئے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے لہذا تو کامیاب ہو چکے وہ کامیابی جنت کا حصول اور داخلہ ہے اگر کامیابی دنیا کا مال ہو جاو جلال اور یہ جناب چٹے رنگ اور جناب یہ چٹی چمڑیاں اور پتہ نہیں اللہ کی قسم اس میڈیا نے ہمارے جوان کو برباد کر دیا ہمارے جوان ہماری بچیوں کو ہماری لڑکیوں کو برباد کر جیسا فیشن میگزین کے اندر دیکھتے ہیں اگلے دن وہی اپلائی کیا ہو اگر وہ کافر ہمارے ہماری بہنیں بھی اس کافر خواتین کی تہذیب اگر ان کی شلواریں اونچی ہو جائیں ہماری خواتین کی شلواریں اونچی ہو گئی اگر ان کے آسن بڑے ہو جائیں ہماری خواتین کے آسن بڑے ہو گئے ان کے کپڑے لمبے ہو جائیں ہماری خواتین کے کپڑے لمبے ہو گئے ان کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں ہماری خواتین کے کپڑے چھوٹے ہو گئے اور سیم یہی پوزیشن ہمارے نوجوان کی ہے کیا اگر کوئی کافر اگر کوئی وہ جو ہے فلم کا کوئی گندا ایکٹر خویص جو ہے وہ اپنی داڑھی کے فیشن کرے یہ اس کی نسالی کرتا ہے وہ کچھ پہنے یہ کچھ پہن لیتا ہے وہ پینٹ کو پھاڑے یہ پینٹ پھاڑ لیتا ہے لیکن وہ چہرہ جو میرے رب کو بڑا محبوب تھا وہ محمد کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد کا لباس وہ محمد کا اسٹائل وہ محمدی اسٹائل وہ صدیقی اسٹائل وہ فاروقی اسٹائل وہ غنی اسٹائل وہ علی البلی اللہ اس کا اسٹائل وہ حسن حسین کا اسٹائل وہ ماویہ کا اسٹائل وہ تلا کا اسٹائل وہ زبیر کا اسٹائل وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چوالیس ہزار صحابہ کا اسٹائل اس سب کو ہم نے پاؤں سلے روز کے آج کا کے پیچھے میرا اور آپ کا نوجوان ساتھی بھائی کے بیٹھا چل پڑا اللہ کے لیے آ جاؤ اللہ کی طرف لوٹاؤ اللہ کی طرف یہ جوانیاں کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے بچے نہ بچیں لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ انشاءاللہ ریشم کے لباس سونے کے کنگن بہترین چاندی کی جوتیاں سونے کے تاج اور جو فیشن تم یہ رب قبول کرے گا کسی کی کوئی داڑھی نہیں ہوگی جاؤ جنت کے اندر ڈولڈن بال ہوں گے تمہارے اور تم بات جو مانگو کہ ملے گا وہ بھی اللہ دے گا جہاز قو گے بھی ملیں گی ارے ہورے چاہیے ہورے بھی ملیں گی غلمان چاہیے غلمان بھی ملیں گے شراب چاہیے شراب بھی ملے گی تمہیں جناب دوست چاہیے دوست بھی ملے گا تمہیں خوشبو چاہیے خوشبو ملے گی ارے پینٹ پہنی ہے پہنو جنت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ارے جو مانگو گے رب پوری کرے گا آج جو رب مانتا ہے رب کو دے دو کیا جو تم مانگو گے رب تم کو دے گا اس لیے میرے بھائی توجہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں بامل مسلمان بنائے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ ہمیں مہمدی بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں توحیدی بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق تعاف فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفایت عام کا آگرہ فرمائے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رز کے حلال کھانے کی توفیق سے سود سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے بچوں کو نہیں کرے اللہ ہماری بچیوں کو نہیں کرے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو تنگ دست مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریاں اور تنگ فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مجرس و رست جمعہ کے اندر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی ایک خال خواہشات کو پورا فرمائے کچھ لوگ مدارس سے آئے ہوئے ہیں بطور سفیر کو ان کے ساتھ پابند کیجئے گا اللهم تقبل هم سب اعمالك ام بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مبتداتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ورالة وكل دعاكم في النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب